رب ذدنی علما رب ذدنی علماء رب ذدنی علم و فہما رب یسر و, رب و, و رب ولا آج ہم انشاءاللہ اللہ سرۃ کی چار آیات پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و از کلند خلو حادل کر اذ اور جب نہ ہم نے کہا یہ پیچھے بھی آپ لفظ پڑ چکی ہیں ا تم داخل ہو جاؤ ہاد ہی اس القر یتا بستی میں کر بستی کو کہتے ہیں فقو لو پس تم کھاؤ منہا اس میں سے ہی سوشی تم جہاں سے تم چاہو راغدن با فراغت کھلم کھلا راغدن۔ کھلم کھلا جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو ودخل الباب اور تم داخل ہونا دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل جب میدان طے میں تھے جنگل میں موجود تھے من منسلو ان کو ملتا تھا لیکن نہ شکرے تھے ایک دن حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں کھانا وغیرہ دے دال ساگ پیاز اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصِ صلاحۃ وسلام کی طرف وہی کی کہ آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ تم بستی میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے جب بستی کے دروازوں سے داخل ہو نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا مطلب تھوڑا سا جھک کے تم داخل ہونا جیسے انسان آجزی ان کے ساتھ چلتا ہے ایسے داخل ہونا اور ساتھ ساتھ حطاطن کہنا حتن کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے حطتا تن کہنا تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اب انہوں نے یہ کیا کہ جھکنے کی بجائے اکڑ کے بستی میں داخل ہوئے اور دوسری بات ان سے کہی گئی تھی کہ تم حطتا تن کہنا جس کے مطلب ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر لیکن انہوں نے ہند تن کہنا شروع کر دیا جس کا معنی ہے گندم اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بات کو ہی بدل دیا ہند تن کی وجہ ہند تا کہنا شروع کر دیا تو پھر میں نے ایسے ظالم لوگوں پہ آسمان سے عذاب نازل کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے فرمایا و از اور جب کل ہم نے کہا ادخلو تم داخل ہو جاؤ ہاد ہل کر اس بستی میں فقولو پس تم کھاؤ منہا اس سے ہے یسی تم جہاں سے تم چاہو راغدن بافراغت فراغت ودخل اور تم داخل ہونا دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وقولو اور تم کہنا ہے ہمیں بخش دے نا غفر ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے خطا تمہاری غلطیاں وسا اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو جو نیکی کرے گا ہم اسے زیادہ دیں گے لیکن ہوا کیا فبدل دل الدینہ فبد پھر بدل دیا الدینہ ان لوگوں نے اللہ دینہ یہ بھی قرآن پاک میں بار بار لفظ آیا الدینہ ان لوگوں نے ظالمو جنہوں نے ظلم کیا قولاً بات کو غیر اللہدی علاوہ اس بات کے قیل للحم جو ان کو کہی گئی تھی فعن پھر ہم نے نازل کیا اللّینہ ان لوگوں پہ ظالم جنہوں نے ظلم کیا رجزن عذاب میرت سمائی آسمان سے بیمہ کانوں یف ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ عید اور جب مانگا پانی موسا علیہ السّلۃ و نے اپنی قوم کے لیے حضرت مسا علیہ صلاحت وسلام اپنی قوم کے ساتھ جنگل میں تھے قوم پانی کو ترس رہی تھی حضرت موسیٰ کے پاس آئی کہنے لگی اے نبی موسا دعا کیجیے اللہ سے اللہ ہمیں پانی دے حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام نے دعا کی اللہ نے وہی کر دی اے موسا آپ ایسے کریں کہ جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے آپ یہی لاٹھی جو آپ کے پاس پتھر پڑا ہے اس پہ ماریں جب آپ اس پہ ماریں گے تو وہاں سے پانی جاری ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام نے ایسے ہی کیا حضرت موسا علیہ صلاح و السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے جیسے ہی لاٹھی پتھر پہ پڑی تو فورن پتھر سے بارہ چشمے نکل کے جاری ہو گئے بارہ چشمے جاری ہو گئے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا کہ میرا یہ چشمہ ہے میں نے اس چشمے سے پانی لینا ہے اس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جب پانی مانگا موسا علیہ صلاح و نے لومی ہی اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا النا پس ہم نے کہا از آپ ماریں بیاسا کا اپنی لاٹھی کو الحاجہ پتھر پہ فن فاجرت چناچا بہ پڑے منہ اس سے اسنتا عاش رتا باراں این چشمے کا تحقیق عالمہ جان لیا کل عناصن ہر انسان نے مشربہم اپنے اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ تم وشربو اور پیو مر رزق اللَّهِ ہی اللہ کے رزق سے ولا تاث اور نہ تم پھرو فل عارضی زمین میں مفصدین فساد کرتے ہوئے صدق اللہ اللہ